وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء الحمد اللہ وقفہ وصلاۃ وسلم علیہباد بعد اسطفیٰ الماد من بلّمنشیطََ الرضیم بسم الرحمٰن الرحیم و علم علم غنیم تم قرآن مجید کا دسواں بارہ سورہ انفال کے ان کلمات سے شروع ہوتا ہے اور والموں کے لفظ سے پہچانا جاتا ہے سوت الفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اور اس سے متعلق بہت سے اہم امور زیر بحث آئے ہیں غزل بدر دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کو سزا تھی جیسے پچھلے رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سزا یا آسمان سے عذاب کی شکل میں آتی تھی یا کسی زمینی عذاب کی شکل میں لیکن یہ ایک خاص شکل تھی عذاب کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے کفار پر آئی اور ہم اگلی صورت میں جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کفار کو, کو سزا دینا چاہتا ہے بہرحال اس صورت میں یہ مضمون زیر بحث آیا ہے ان شرط دواف بےند اللہ الزین کفر و فہم لائیومنون کہ یقیناً بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں کفار ہیں اور کفار کا اصل معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور کسی کے برے ہونے کے لیے اور بدترین بن جانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کو جو واقعی اللہ کا رسول ہو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دے اس صرح مبارکہ میں مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے پوری طرح مستعد ہونے اور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ارشاد ہوا وا عیدالحم مستا تم من قوت ممربات الخل الآخر آیا <الْآیاء> کہ پوری طرح جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کو زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے مستعد کرو تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو دھمکا سکو پھر غزۂ بدر میں پہلی مرتبہ چونکہ قیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے لہذا وہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ نرم معاملہ فرمایا جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بڑی سخت تھی کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے تاکہ واضح ہو جائے کہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احبا لاہی و ابغذا لاہی و اعطا لاہی و مناء لاہی فقط استقمل ایمان کہ جس شخص نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کسی سے بوز رکھا تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور کسی کو دینے سے رک گیا تو اللہ کے لیے تو گویا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی لہذا یہاں پر بڑی سخت آیت آئی ہے کہ ماکان ال نبین ان یقون الحو اسارہ حتیٰ یوسقین افلعت کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ کچھ قیدی لگیں اور ان کو زمین رنگین کیے بغیر وہ چھوڑ دیں اور یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی رائے پہلے سامنے آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائیدی کلمات قرآن مجید میں بعد میں نازل ہوئے سورہ انفال کے آخر میں پھر ایمان کی ایک تعریف آئی ہے جیسے اس سورت کے شروع میں ایک تعریف آئی تھی شروع میں جو تعریف آئی تھی وہ انفرادی سطح پر ایمان کی ایک تعریف تھی اور اس کے آخر میں جو ایمان کی تعریف آ رہی ہے وہ اجتماعی سطح پر ایمان کی تعریف ہے بہت خوبصورت الفاظ ہیں فرمایا ان الزین آمن و حاجر ہو و جہاد بے اموالم و انفسم فی صبی اللہ ولزین آؤ و نثر الا بادم اولیاؤ باد یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور انہیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا یعنی یہ تو ہو گئے مہاجرین اور والذین آو اُو اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی یعنی انصار و اور ان کی مدد کی ان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ان کو استقبال کرنے کے لیے الاع کا باد مؤ یہ ایک دوسرے کے حمایتی اور پشت پناہ ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور آخر میں جا کر فرمایا گیا ولزینہ آمن و جہاجر اُ و جاہد و فی صف اللّہ و الزین او و نثر الام بے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی نصرت کی یہی سچے مومن ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی وہ صورت نازل ہوتی ہے جو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں یعنی صورت البرا یا سورت توبہ اس کے دو نام ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ چونکہ اس میں اللہ کے دشمنوں کو اس کے ساتھ لڑنے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی اسی حرکت کی بنیاد پر جس کا پہلے ابھی ذکر آیا ہے لہذا اس صورت کے شروع میں آیا بسم اللہ نہیں ہے فرمایا برا من اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے بیزاری ہے ان لوگوں سے کہ اللہ زینہ آہت میں المشرقین مشرقین میں سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے اے مسلمانوں تمہارے ساتھ معاہدے کیے تھے لہذا اب انہیں مولد دی جاتی ہے کہ وہ کچھ دیر زمین میں گھوم پھر لیں اور اس کے بعد فیضن صلاح العشر الحرم فخت المشرقین حیث وجم ہوں و خضو ہوں وسروح ہوں پھر جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرقوں کو قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ ان کا گھیراؤ کرو انہیں پکڑو اور ہر گھات میں ان کے لیے بیٹھو ان کا شکار کرنے کے لیے بڑی سخت آیت ہے یہ قرآن مجید کی اس کے بعد جس آیت کا میں نے ذکر کیا تھا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چودہ ہے قاتلوہم ان سے جنگ کرو یعذبہم اللہ ہو بے عیدی اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دے گا وہ یقز ہم اور انہیں رسوا کرے گا وہ علیہم اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا وہ یشو صدور قومل مومنین اور مومن لوگوں کی مسلمان مسلمانوں کی دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اس لیے کہ خاص طور پر مہاجرین کے ساتھ جو ظلم انہوں نے روا رکھے ہوئے تھے قریش اور کفار نے آج موقع دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وہ بھی ان سے اس کا بدلہ لے لیں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ویلفیئر کے کام ہیں وہ بھی بڑے اونچے کام ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ویلفیئر کے کاموں کی اپنی ایک حیثیت ہے لیکن ویلفیئر کے کاموں کو اکویٹ کر دینا اللہ کے راستے میں جد جہد اور اللہ کے راستے میں مصائب برداشت کرنے پر یہ انصاف اور عدل کی بات نہیں ہے آیتن انیس میں ارشاد ہوا اجاؤتم شکایت الحاد جی و عمارت المسجد الحرامی کمن آمن بلّاہ ولیومل آخر وجاہدہ سبیل اللہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے کو برابر کر دیتے ہو ایمان لانے کے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے نو دے آر ناٹ ایکول اس کے بعد ایک اہم مضمون آیا آیت نمبر 23 اور 24 میں وہ مضمون کیا ہے کہ مسلمانوں تمہارا اصل تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے لہٰذا تمہارے رحمی رشتے بھی اب ڈپینڈنٹ ہو جانے چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے ایمان پر لہٰذا فرمایا گیا یازین امن و لاتا تخذ و آبا کم و اخوان کم اولیا نصحب القفر عل ایمان کہ ایمان اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ سمجھو اگر انہوں نے کفر کو آپٹ کیا ہے کفر کو اختیار کیا ہے ایمان کے مقابلے میں اور اس سے اگلی آیت میں تو بہت ہی دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کل انکانہ باؤ کم و ابنا اخبان کم و ازواج کم و عشیرت کم و ام والوں نے تجارت کا سادہ مساکرا احب علیہ اللہ و رسولی و جہادی صبیل ہی فطوربصحت یاطی اللہ امرہ یاد القم الفاصین کہہ دو اگر تمہارے بھائی اگر کہہ دو اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور وہ کاروبار جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاو سے بنوائے ہیں اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول کی محبت سے اور ان کی محبت کا بھی ثبوت کیا ہے جہاد ان صبیل ہی اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں فتربسو تو پھر منتظر رہو انتظار کرو حتا اللہ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے اور یاد رکھو وہ اللہ اللہ یاد القم الفاصقین اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہیاب نہیں کیا کرتا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے اور اگر انسان اس نعمت سے معروم کر دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کل کے کل خیر سے کل کے کل نعمت سے معروم ہو گیا اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان سے ایک مستقل تقاضا ہے خاص طور پر جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو وہ ضرورت فکری سطح پر کام کرنے کی ہو اور اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر نکلنے کی ہو یا عام کانفلکٹ ہو جائے مسلح تصادم ہو جائے اور اس وقت مسلمانوں کو مسلح ہو کر نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہو اس وقت اگر مسلمان اس تقاضے کو پیٹھ دکھا دیں تو اس پر اللہ کا غضب کیسے بھڑکتا ہے اس کا بھی ایک مشاہدہ کر لیجئے چھٹے رکو میں آئے سورہ توبہ کے یہ مضمون اپنی آخری یعنی آپ تاپ کے ساتھ آیا ہے یاتیا فی الآخرت اللہ کلیل مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو حالانکہ آخرت کی تو دنیا، حالانکہ دنیاوی زندگی کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں اور پھر فرمایا اللہ تنفرو اگر تم نہ نکلے یو عزب کما علیمہ اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اور ذرا کان کھول کر سنیے ناظرین وہ یست و قومن غیرکم اور اللہ تمہیں ریپلیس کر دے گا اور لوگوں سے اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اس دین کے محتاج ہیں ہم اس دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے گھر سے نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالی ہمیں پٹوائے گا غیروں سے ایک طرف کر دے گا اور اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک وقت مسلمانوں کو پٹوایا تاتاریوں سے اور پھر انہیں کو اسلام کا جھنڈا دبا دیا وہی اسلام کے خادم بن گئے تو یستبدل قومن غیرکم اللہ تمہیں اوروں سے ریپلیس کرے گا ولا تدرو الرح اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے وہلاک الشعین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پھر اسی مضمون کو آگے چلایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے کوئی کال آئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گھر سے نکلنے کی کسی غزے کی اور وہ گھر میں بیٹھیں اور بہانے بنائیں تو ان کا انجام کیا ہے ان کی اللہ کی نظر میں حیثیت کیا ہے فرمایا لا استاذن و کلزین یوم ابلیوم الآخر اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ایمان رکھنے والے اے نبی کبھی آپ سے ایکسکیوز نہیں کرتے آپ سے اجازت نہیں طلب کرتے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلیں یقیناً آپ سے اجازت وہی طلب کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اب وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی کال پر رسپونڈ نہیں کرتے وہ منافقین ہیں اور منافق کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ منافقت یا نفاق ایک بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے منافقت کا مرض بھی جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے ماتھے پر کبھی لکھا وہ نہیں آتا ایک منافق ہو گیا ہے ہاں علامات سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نفاق کا مرض لگ گیا ہے اور پھر فوراََ سے رجوع کرنی چاہیے اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں یقیناً متوجہ ہونا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے فرمایا استغفی اللہ لا تستقف اللہ اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں اللہ سے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں ان تصفر الحم سبئین امرتً خاص ستر دفعہ خواب ان کے لیے مغفرت مانگیں فلاں یقف اللہ الحم پھر بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا ظال کبھی اللہ کفر و بلّہ رسول ہی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے اب منافقین زبان سے تو انکار نہیں کرتے تھے وہ کلمہ گو تھے وہ اپنی زبان سے شدء اللہ الہ اللہ, اللہ کہتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن چونکہ ان کا یقین اللہ اور اس کے رسول پر ختم ہو گیا تھا لہذا رب العالمین کا فتویٰ آ ہے ذالک بنّ اللہ اور رسول ہی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا ہے اللہ اللہ یاد القم الفاصقین اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہیاب نہیں کیا کرتا اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تنسرو ہو اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرو گے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے دین کا قیام اصل میں ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ لذیذ رسول الہدا و دید الحقی لی یوظحر الدینِ کلی وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر اور دین حق یعنی سچا دین دے کر لی یوزر الدین کلی تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر پلو کریل خواہ یہ بات مشرقوں کو کتنی ہی بری لگے کتنی ہی ناگوار ہو لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے قیام کی ذمہ داری اظہار دین حق عل دین یہ اصل میں ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی آپ کی بے صد کا اصل مقصد ہے لہذا اب جو بھی اس مشن میں اپنی جان اور مال کھپاتا ہے در حقیقت وہ دست و بازو بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا اسی حوالے سے کہا گیا ہے اللہ تنسرو دیکھو مسلمانوں اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے فقط نسر اللہ اللہ تعالی تو اس کی مدد پہلے ہی کر چکا ہے کیسے کیسے اس نے مدد کی اب یہاں پر ہجرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے جو تائید اور نصرت فرمائی اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ ذہن میں لائیے گا کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے مشرقین اور ہر خاندان کا ایک شخص جو تھا وہ مسلح کھڑا تھا اور پلان یہ تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر داخل ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں اور وہاں بارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا حکم دیا کہ نکلو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں مٹھی پر خاک لیے ہوئے نکلے اور وہ باہر جو لوگ کھڑے تھے ان پر ایسی کوئی کیفیت ناری تھی کہ وہ بظاہر کھڑے تھے لیکن حقیقت میں سو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھروں میں خاک ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تو اس کا اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کر دی تھی از اخرجہ اللہ زینہ کہ جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا مکہ مکرمہ سے اور وہ آسانی یا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے از ہما فلغار جب وہ دونوں غار میں تھے اب اس کو بھی یاد کیجئے کہ قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکوش پاکی کا پیچھا کرتے ہوئے کھوجی کو لے کر این غار سور کے دہانے پر پہنچ گئے اور پھر اللہ نے کیسے مدد کی یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے تاریخ کا ایک بہت عظیم واقعہ ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا راتوں رات ایک کبوتری کو کہ جا کے وہاں اپنا گھونسلہ بناؤ اور وہاں پر اپنا انے رکھ دو اور ایک مکڑی کو حکم دیا کہ تم منٹوں میں اپنا جالا بن دو اب یہ دونوں کیا تھے یہ نشانی تھے اس چیز کے کہ یہاں مہینوں سے کوئی شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہوا اس لیے کہ جہاں سے لوگوں کی آمد رفت ہوتی ہے گزر ہوتی ہے وہاں جالا نہیں بنا جا سکتا اور جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے یعنی پہلے کچھ دن لگتے ہیں اس کو گھونسلہ بناتے ہوئے پھر گھونسلہ بنانے کے بعد وہ اس میں انڈے دیتی ہے لیکن ان اگر انڈے بالکل سیٹ پڑے ہوئے ہوں تو یہ بھی ایک چیز علامت ہوتی ہے اس چیز کی کہ یہاں کافی دنوں سے کوئی شخص جو ہے وہ نہیں داخل ہوا تو اسی لیے ابو جہل نے کوسا اس کھوجی کو اس نے کہا کہ جی میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے آگے وہ دونوں نہیں گئے ابو جہل اسے کچھ ہے مت مری تمہاری بڑا کھوجی بنا پھرتا ہے اس غار میں تو کوئی مہینوں سے داخل نہیں ہوا تو اس میں محمد ربوبکر کیسے داخل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ اس نے کہا کہ جی بس میرا علم یہی کہتا ہے تو ابو جہل وہاں پر ناگمو پھلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا حالانکہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چپکے سے کہ اللہ کے رسول اگر غلطی سے بھی ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا یعنی سچویشن اس طرح تھی کہ وہ غار کا دہانہ جو تھا اس میں نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جہاں کھڑا ہوتا ہے کوئی شخص اس کی رینج میں تو وہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے تھے یعنی آنکھوں کی رینج میں لیکن اگر کوئی سیدھا نیچے دیکھے تو وہاں بالکل اسی سیدھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حوت بکر تشریف فرما تھے لہٰذا حوت بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر غلطی سے بھی ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے تو اس کو یہاں پر کوٹ کیا گیا کہ وسانیس نائنی از ہما فلغار از یقول الص کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے یعنی حوت بکر صدیق کے اس کنسرن کے جواب میں کہ اگر غلطی سے بھی انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے لا تحزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ڈونٹ وری ان اللہ معنیٰ یقینا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی حاصل تھی اور آج بھی حاصل ہے دین تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ موجزانہ طریقے سے بھی اپنے نبی کو کامیاب کرا سکتا ہے لیکن اگر تم میرے نبی کا دست و بازو بنیں گے بنو گے تو تمہارے لیے درجات کی بلندیوں ہی بلندیاں ہوں گی لیکن ہمارے نبی کا نہ تم کچھ بگاڑ سکو گے اور نہ کافر کچھ بگاڑ سکیں گے آگے جا کر اسی حکم کو پھر دوہرایا یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا اپنی جان اور مال کے ساتھ یعنی اس, اس رکوع کا یہ خاص موضوع ہے پھر دیکھیے اس کو دہرایا گیا ان فرو نکلو خفاف ہاں ہلکے ہو یا بھاری وجاہد فی سبیل اللہ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اس پر مفسرین نے بڑی خوبصورت الفاظ میں یعنی ایکسپلین کیا ہے یہ بھاری اور ہلکے سے کیا امراد ہے کہ تم تندرست ہو یا بیمار تم توانا ہو یا کمزور تم مالدار ہو یا تنگ دست جس حال میں بھی ہو نکلو اللہ کے راستے میں اور اپنی جانو اور مالوں کے ساتھ جہاد کرو ذالکم خیر اللکم ان کو تم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو اور پھر جو سائیکولوجی ہے نفاق کیوں سے بیان فرمایا گیا کہ لوکانہ ارداً قریبا کیونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں اور غزبۂ تبوک کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا سفر بہت طویل یعنی پہلے تو بدر تک کا سفر تھا اہد تو بالکل مدینہ مربہ سے باہر تھا یا مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی تھی لیکن اب وہ تبوک جانا تھا پھر موسم بہت شدید انتہائی گرم موسم مزید برآں یہ کہ معاشی اعتبار سے ایک بہت بڑا ٹیسٹ یہ تھا کہ کھجور کا پھل پکا ہوا تھا اور اب پھل اتارنے کا موسم تھا جیسے پنجاب کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب جی پٹائی کا موسم ہوتا ہے تو پھر کسان یا ذمہ دار اور کسی کام میں اپنے آپ کو انگیج نہیں کرنا چاہتا تو وہ موسم تھا کہ جس میں وہ کال دی گئی اور صحابہ کرام کی اکثریت نے اس کال کو رسپونڈ کیا اور منافقین نے اسے اوائڈ کیا منافقین چونکہ کلمہ گو تھے اور اگرچہ جیسا کہ یہاں بیان ہوا کہ وہ جان اور مال بچا بچا کر رکھتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لگانے اور کھپانے کے لیے تیار نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے وہ گریز کرتے تھے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت انہیں اپنے سایہ میں لیتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی استغفار کرتے تھے ان کے لیے بھی اللہ سے بخفرت مانگتے تھے تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں آیت نمبر 80 کے اندر اشاد فرما دیا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں خاص ستر دفعہ استغفار کریں فلاں یغفر اللہ علم اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کے اس مولک مرض سے بچائے اس لیے کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا اور اندر اندر سے انسان کے ایمان کو کی طرح چاٹ جاتا ہے انسان کی پونجی باقی نہیں ہوتی بارک اللہ علی قرآن عظیم بلایات أو عوطه بربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدا ورحمه للمؤمن